بات واقع کربلا سے شروع کر کے واقعہ ہررا تک ہم پہنچے اور واقعہ ہررا کے جو محرکات تھے اس کی جو وجوہات تھیں اس پہ ہم نے بات کی حضرت عبداللہ بن حنضلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے بتایا کہ جب وہ وفد کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جو کچھ دیکھا واپس آ کر انہوں نے مدینہ منورہ میں وہ بیان کیا اور جب وہ بیان کیا تو اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یزید جیسا خلیفہ منظور نہیں ہے جو الفاظ ہماری کتب میں لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس مدینہ آئے تو ان لوگوں نے اہل مدینہ کے سامنے یزید کو سب و شتم کرنا شروع کیا سب و شتم کا ہم نے تذکرہ کیا تھا پچھلی دفعہ کہ بنیادی طور پہ سب و شتم کا مطلب ہے برا بلا کہنا اور اس میں اگر زیادہ سختی ہو تو گالم گلوچ بھی سب و شتم میں ہی آتی ہے اب وہ غالم گلوچ تک گئے یا نہیں گئے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے لیکن برا بھلا کہنا کہ بنو امیہ نے یہ رسم شروع کی تھی کہ جمعہ کے خطموں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر اہل بیت پر سب و شتم کیا کرتے تھے ان کی برائی کیا کرتے تھے ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے اور ہمارے محدسین نے بہت سے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں جو سچی بات ہے ہم تو بتانے کی غرض سے بھی حوصلہ نہیں رکھتے لیکن ہمارے محدسین نے لکھے ہیں اور محدثین جب لکھتے ہیں تو وہ مورخین نہیں ہیں ان کی سند بھی ہوتی ہے سارے معاملات اس میں بالکل واضح ہوتے ہیں کسی قسم کا کوئی اشکال کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہوتا تو انہوں نے مدینہ آ کر یزید کو سب و شتم شروع کیا اور جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہی آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یزید تو کوئی دین ہی نہیں رکھتا شراب پیتا ہے تمبورا بجاتا ہے اس کی صحبت میں گانے والیاں گاتی بجاتی ہیں کتوں سے کھیلتا ہے لچوں سے صحبت کرتا ہے استخر اللہ لانڈیوں سے صحبت رکھتا ہے استخر اللہ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم سب گوار ہیں نا ہم نے اسے خلافت سے معزول کیا اور یہ ساری خصائص سن کر مدینہ کے سب لوگوں نے اتفاق کیا آگے چلنے سے پہلے دو باتیں ہم ہاں عرض کرتے ہیں آج کے زمانے میں دیکھیں اس میں سے بہت سی باتیں غلط فہمی کی وجہ سے غلط نہیں لگتیں اور بہت سی باتیں آج کل کے ہمارے معاشرے کے چلن کی وجہ سے غلط نہیں لگتیں آپ یہ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کی صحابہ بھی تھے اس وقت حیات اور تابعین بھی تھے اور تبہ تابعین بھی تھے ان کے نزدیک شراب پینا گناہ کبیرہ تھا گناہ عظیم تھا ان کے نزدیک تمبورے بچانا یہ گانا بجانا کرنا اور گانے والیوں سے صحبت اختیار کرنا ان کی محفلیں بیٹھنا ان کے نزدیک یہ گناہ عظیم تھا اللہ رسول کی نافرمانی تھی ان کے نزدیک یہ. دین حفاظت کے غرض سے کتا پالنے کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ شرائط بڑی سخت ہے لیکن دین ہمیں صرف ایک پالتو کے طور پہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے اور مکتبہ فکر کا بھی اس پہ کوئی وہ نہیں ہے ہمارے دفتر کے ساتھی تھے ان کا تعلق اہل تشیح حضرات سے تھا انہوں نے خاص طور پہ ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ آپ کے ہاں کتے پالنا جائز ہے ہم نے کہا جی نہیں ہے جائز انہوں نے کہا کہ میں کسی سے پوچھتے ہوئے گھبرا رہا ہوں آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جائز ہے یا ناجائز جائز تو ایک اور پرانے ساتھی ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ جناب ہمارے یہاں تو اتنا بھی جائز نہیں ہے جتنا آپ کے ہاں جائز ہے جو شرائط ہے وہ بڑی سخت ہے گھر کے اندر نہیں آ سکتا آپ کو باہر رکھنا ہوگا اس کو چھوئیں گے نہیں یعنی کہ لپٹا رہے ہیں اور اس کو چوم رہے ہیں اور وہ آپ کو چاٹ رہا ہے فر اللہ یہ ساری چیزیں دین میں سری منع ہے اچھا پھر اسی طرح ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی یہ جو ہماری خلافت کے نام پہ بادشاہتیں رہی ہیں اور ہیں انہوں نے ایسے سے اختیار کیے ہیں کہ وہ اب ایسے ایک ایک چلن بن گیا کہ شاید دین نے اجازت دی تھی ان کو یہ جو انہوں نے کہا کہ جی لونڈیوں کے ساتھ صحبت رکھنا ہمارے ہاں ہے کہ جی کنیزیں ہیں اور لونڈیاں ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنا دین اجازت دیتا ہے اس کی بڑی سخت شرائط ہیں یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے کون کنیز ہو سکتی ہے کون لونڈی ہو سکتی ہے کس حد تک اس کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے اس رشتہ رکھنے کی شرائط کیا ہیں ان شرائط کے جواب میں اگر کچھ ہو تو اس کی شرائط کیا ہیں یہ اتنا سیدھا کام نہیں ہے یہ ان سلطنتوں نے اپنی خباستیں دکھا دکھا کر یہ حال ہمیں پہنچا دیا ہے کہ ہماری عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ شاید دین نے تو غلام بھی جتنے مرضی رکھ لو لانڈیاں بھی جتنی مرضی رکھ لو کنیزیں بھی جتنی مرضی رکھ لو یہ اتنی سیدھی چیز نہیں ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے یہ دین اسلام پہ الزام ہے اللہ پہ الزام ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے وہ پھر فور کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں باندھی تھی فلاں صحابی کی فلاں باندھی تھی فلاں کنیز فلاں جنگ میں آئی تھی تفصیل کون کنیز بن سکتی ہے اس کے ساتھ کس قسم کے شرائط ہیں اس کی وہ باتیں نہیں کرتے اور وہ اتنی سخت ہے کہ وہ صحابہ ہی تھے جو کر جاتے تھے ہم میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بھی ہوگا کہ وہ ان شرائط کو پورا کر سکے یہ صرف اور صرف شیطان اور یہ ان سلطنتوں کی جنہوں نے خباستیں پھیلا پھیلا کے دین کا پیڑا رکھے ان کا کمال ہے بنو میاں ان میں شامل ہیں بنو عباس ان میں شامل ہیں بڑی حد تک عثمانیوں نے بھی اس پہ بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے باہر الب یہ ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اس خطبے کے الفاظ ہماری کتب میں موجود ہیں اور وہ خطبہ جب سنا لوگوں نے تو لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور بے تحاشا آپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور مکہ کا ہاتھ میں آ گیا. لیکن ابھی تک آپ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے وہاں خلافت کا دعویٰ کر دیا ادھر حسین نے کر دیا وغیرہ وغیرہ یہ سب غلط باتیں اس طرح نہیں انہوں نے اس وقت تک خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک خلافت کا دعوی نہیں کیا تھا. یہ بات کی, بات. انہوں نے پھر یزید کی خلافت کے ناجائز ہونے کا فتوا دے دیا اب عبداللہ بن زبیر جیسا شخص اگر فتوا دے دے تو مکہ کی عوام مدینہ کی عوام حجاز تو سارا ان کے ساتھ ہے پھر اور انہوں نے ادھر عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا وہ بات ہے کہ واقعہ حرہ کا ہوا عبداللہ بن حنزلہ کو شہید کیا گیا مدینہ کو تباہ و بات کیا گیا اور جو تباہی وہاں پہ آئی پچھلی دفعہ ہم نے اس پہ بات کی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ اس سارے معاملے کے اندر اس کے بعد واقعہ حرہ کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دبا کر دیا اور دو لوگ تھے جن کا امکان تھا وہ ہو سکتے ہیں وہ اسی دوران میں شہید ہو گئے تھے اس لیے ان کا دبا ختم ہو گیا بہرحال مسلم بن اقبا وہی شخص جس نے مدینہ کو تباہ برباد کیا یزید کے کہنے پہ وہ اپنی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف چلا اچھا لیکن ابھی مکہ پہنچے نہیں تھے کہ یہ مسلم جو ہے یہ راستے میں مر گیا اور اس کا جو نائب تھا حسین اس کا نام ہے یہ سین کے ساتھ حسین نہیں ہے یہ سوت کے ساتھ حسین ہے حسین جو تھا وہ سپہ سالار بنا فوج کا کمانڈر بنا یہ وہاں پہ گیا اور اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہتھیار ڈال دو انہوں نے انکار کر دیا اس پر اس نے کیا کیا کہ کی اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کر دیا اچھا اب اس دوران میں یہ ہوا کہ یہ لڑائی کافی بڑھ گئی جو شام کے بہت سے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے اور بھی بہت سے علاقے تھے جو ان کے ساتھ آ گئے ربیع الاول کا مہینہ تھا اور غالباً کہتے ہیں کہ غالباً تین تاریخ تھی تاریخوں میں آپ کو پتہ اختلاف رائے ہمیشہ رہتا ہے گلگتہ دین یا ان لوگوں نے اس زمانے میں توپے نہیں ہوتی تھی منجنیک ہوتی تھی منجنیک آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو آپ میں سے جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کوئی ہسٹوریکل اگر کوئی پروگرام دیکھا ہو تو دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا سا ایک ان کا انتظام جس میں پتھر رکھ کے تو وہ پھینکتے تھے اور ان پتھروں کو کئی بار اس کے اوپر تیل ڈال کے آگ لگا کے بھی پھینکتے تھے انہوں نے منجنیکوں کے ساتھ حملہ کیا آگ برسائی اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو یا منجنی طرح چلائے کہ وہ وہا کی سیت میں ہو اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا <رَاجِون> یہ ان لوگوں پہ بھی پڑا ہے ہم نے جو یزید کو بڑا نیک متقیب پرہیزگار پاک پاز سمجھتے ہیں کہ اس کا کمانڈر جو ہے وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا رہا ہے اتھر کے اور آگ برسا کے اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بغاوت کو چلنے گیا تھا اب جس طرح ایک اور بھی بات ہم ارز کر دیں یہاں پہ بھی بڑی غلط فہمی انہی سلسلہ تین نے پھیلائی ہوئی ہے تاریخ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کینے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح لکھتا ہے جو مفتو ہوتا ہے کبھی اس کا بھی پوچھ لیں کہ کا اس کی کیا رائے ہے تاریخ کے بارے میں کسی واقعے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں دین نے بغاوت کس کو کہتے ہیں اس کو بھی باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو اس کو بغاوت سمجھا جائے گا لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہے تو وہ بغاوت نہیں ہوتی ہے مدینہ منورہ میں جو تھا وہ بغاوت نہیں تھی بالکل نہیں تھی یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ بغاوت تھی مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا اس پہ اختلاف رائے ہمارے ہاں بھی پایا جاتا اس پہ ہم بحث میں ابھی نہیں پڑتے آج کا موضوع نہیں ہے پھر کسی وقت اگر ہوا تھا اور یہ اتنے گھٹیا لوگ تھے کہ پتھر اور آگ برسا رہے ہیں مکہ مکرمہ پہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ساتھ میں اشار پڑھ رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر افواج جو ہیں جب وہ جوش میں کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اشار کوئی ان کے گانے کوئی جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ کوئی ان کے جنگی ترانے کوئی جہادی نغمے اس طرح کی اونچی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو یہ ساتھ میں اشعار پڑھ رہے تھے اور جو اشعار پڑھ رہے تھے ظاہر عربی کے اشعار تھے ان کا ترجمہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ جو منجنیق جس سے وہ پتھر اور آگ برسا رہے تھے اس کے بارے میں اس کی تعریف میں اشعار تھے ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو منجنیق ہے یہ شطر مست ہے کہ ہم اس سے کعبہ پر نشانے لگا رہے ہیں یہ غلطی میں نہیں ہو رہا تھا کا یہ نشار سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے جاتے تھے اور پھر کہتے ہیں ذرا ام فروا کو دیکھنا کہ صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے ام فروا اس منجنی کا نام رکھا ہوا تھا یعنی ان کو نہ صرف یہ پتہ تھا کہ ہم خانہ کعبہ پہ پتھر اور آگ برسا رہے ہیں بلکہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہم سفا اور مروہ کے درمیان جو لوگ ہیں ہم ان کو بھی مار رہے ہیں یہ کیسا مسلمان لشکر ہے اور اس کو بھیجنے والے کو آپ جنت کا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں دے دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ جانے اللہ جانے اور وہ شخص جانے ہم نے تو پہلے ہی نشست میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اس ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے آئے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے ہمیں جھگڑے بگڑے میں پڑھنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ زبردستی آپ کو منوائیں کہ آپ یزید کو یہ نہ مانیں یا یہ مانیں اور نہ ہم آپ کے زور زبردستی پہ کچھ ماننے کو تیار ہے ہمارے آئماں نے جو لکھا ہے ہمارے محدثین نے لکھا ہے ہمیں اس پہ ایمان ہے ہم اس پہ یقین ہے ہمیں اس پہ بھروسہ بہرا جی کوئی چونسٹھ دن تک یہ محاصرہ رہا کوئی چھوٹی بات نہیں اور چونسٹھ دن کے محاصرے کے بعد اچانک خبر ملی کہ یزید مر گیا اب جب یزید کے مرنے کی خبر ملی تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو کمانڈر تھا اس نے ابن زبیر اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی کچھ کوش شرائط پیش کی کہ یہ جو شرائط ہیں یہ شرائط آپ مان لیجئے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا وہ شرائط ماننے سے شرائط بھی بڑی عجیب و غریب سی ہیں بہرحال اس بیس پہ ہم نہیں پڑ رہے اچھا جب وہ بھی انکار ہو گیا اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ چونسٹھ دن سے میں خانہ کعبہ کو بھی تباہ کر رہا ہوں لوگوں کو بھی مار رہا ہوں محاصرہ میرا جو ہے وہ اسی طرح قائم ہے کچھ ہو نہیں رہا تو پھر وہ اسی طرح چل پڑا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑو لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی لیکن چونکہ یزید مر گیا ہم اپنی گفتگو سے آگے بھی نہیں لے کے جائیں گے پھر کسی وقت اگر موقع ملا تو بعد میں پھر دوبارہ عید البیر پہ حملہ کروایا گیا وہ پھر ایک بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے اس میں ابن زبیر ہار گئے. پھر ان کے جسم مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا کس طریقے سے وہ سارے معاملات وہ ہیں اس کو ہم. آ, پھر کسی وقت ہم جب آ, سبب ہوا موقع ہوا تو انشاءاللہ بات کریں گے ابھی ہم اپنے اس پہ رہتے ہیں آج کی گفتگو پہ اچھا اب اس میں ہوا یہ کہ اب چونکہ آپ نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا تو آپ کی آ, حاکمیت کو حجاز نے قبول کر لیا یمن نے قبول کر لیا مصر نے قبول کر لیا عراق نے قبول کر لیا فارس نے قبول کچھ اضلاع نے کر لیا کرمان کے کچھ اضلاع نے کر لیا اور کچھ اسی طریقے سے ان علاقوں نے کر لیا لیکن ظاہر ہے کہ شام کے بہت زیادہ علاقے جس کے اندر وہ سارے جہاں پہ یزیدی اب تو خیر وہ مر گیا تھا ظاہر ہے وہ سارے تھے تو انہوں نے نہیں مانا یزید کے مرنے کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو تخت پہ سمجھدار بچہ تھا ہم اس کا ادب کرتے ہیں وہ اس نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کچھ دن بیٹھا یا شاید ہفتے بیٹھا یا شاید مہینے بیٹھا ہمیں اصل بات یاد نہیں ہے ہم دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن کچھ وقت وہ بیٹھا پھر وہ پیچھا اس نے بہت سی باتیں کہیں اپنے باپ کے بارے میں کہیں بنو میاں کے بارے میں کہیں اپنے پیچھے ہٹنے کی وجوہات بیان کی لیکن اس نے ایک اور بات کی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے اور اگر اس کی کوئی کوتا آئے تو اس کو معاف کرے اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں کوئی مضبوط شخص اپنی جگہ پہ یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں جیسے صدیق اکبر نے عمر فاروق کو رکھا تھا رضوان اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ اگر تم چاہو تو میں چھ لوگوں کی شورا دے دیتا ہوں جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لیا جائے لیکن اس نے پھر ایک اور بات کی اس نے کہا کہ لیکن تم میں اس مناسب حال کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ہے اس لیے میں امارت کا معاملہ جو ہے تم پہ چھوڑتا ہوں جو تم مناسب ہے اسے اپنا امیر بنا لو وہ پھر ممبر سے اترا اور اتر کے وہ گھر چلا گیا اور ہماری کتب میں لکھا ہے کہ وہ گھر سے پھر کبھی باہر نہیں نکلا وہی فوت ہو گیا ایک رائے یہ کہی کہ جاتی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا تھا کہ اس نے باتیں ایسی کی تھی خدشہ تھا کہ اگر یہ باتیں جو ہے وہ عوام تک نکلی تو کئی معاملات خراب نہ ہو جائیں ایک رائے یہ ہے کہ ان دنوں تعاون وغیرہ پھیلا تھا تو تو اس میں اسی طرح یزید کے معاملے میں بھی مختلف قسم کی آراہ ہیں جو یزیدی مخلص لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک جیسے نیچرل ڈیتھس مرا تھا قدرتی جو طریقہ تھا اسی طرح سے مارا تھا ایک دوسری رائے بھی موجود ہے ایک تیسری رائے بھی موجود ہے وہ دوسری تیسری رائے, رائے جو ہے دونوں انتہائی شرمناک وہ واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں واللہ بہتر جانتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ بنو امیہ میں تین لوگ ایسے ہیں جن کا ہم بہت ادب کرتے ہیں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد خلیفہ سوم حضرت عمر کے بعد جو تشریف لائے ان کا تعلق بھی امیہ سے تھا ایک اس شخص معاویہ بن یزید کا ہم ادب کرتے ہیں کہ اس نے حق کا ساتھ دیا سچی بات کی اور ایک تیسرے جو خلیفہ بنے بعد میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں اور ان کو ہم خلے راشدین میں شمار کرتے ہیں ہاں یہ ہے کہ چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت منہاج سننا جو ہے وہ صرف تیس سال رہے گی اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی صرف اس, اس حوالے سے نہیں لیکن اپنا جو انداز تھا ان کا جس کے حساب سے انہوں نے اپنا وقت گزارا اس حوالے سے ہم اس کو خلافت راشدہ اور ان کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے بعد میں جب بنو عباس آئے بنو عباس اس دوران میں مسلسل وہ کہتے ہیں نا بندوق کو اہل بیت کے کاندھے پہ رکھے ہوئے مہم چلا رہے تھے کہ جی یہ بنو میاں جو ہیں یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں سب بشتم کرتے ہیں سعید علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جو ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان لوگوں کو ہٹانا ہے یہ ظالم ہے یہ جابر ہیں وغیرہ وغیرہ جس کی وجہ سے ان کو کافی اہل بیت کی طرف سے جو ہے نا وہ سپورٹ رہے لیکن جب وہ آئے تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ سوائے ان تین شخصیات کے جو ہم نے نام لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ معاویہ بن یزید اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ ان تین لوگوں کے علاوہ سارے جو بنو امیہ تھے ان کی قبریں خود ہوا تھیں قبر خدوا کے اندر سے جس کا جو نکلا اس کو باہر نکالا آج جو یہ کئی آپ کو یوٹیوب میں ملتے ہیں نا یہ دیکھیں جی یہ یزید کی قبر ہے یہ دیکھیں جی یہ ہشام کی قبر ہے یہ دیکھیں جی ولید کی قبر ہے قبر ہے وہ قبر پھر خالی ہوگی اگر ہوگی تو کیونکہ جو انہوں نے کیا وہ بڑا عجیب ہے اس میں صرف ہشام ایسا تھا جس کے تھوڑا بہت جسم تھوڑا سا ٹھیک تھا چہرہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا وہ لیکن باقی جسم تھوڑا بہت ابھی جسم تھا باقی کسی کی کوئی ہڈیاں نکلی کسی کے کپڑوں کی لیریں نکلی کسی کے کو دھاگوں کی لیریں نکلی وغیرہ وغیرہ اور یہ ہمارے مورخین نے بھی لکھی ہیں بات ہشام کی قبر کو کھود کے جب اس اندر سے جسم مل گیا تو جسم کو نے لٹکایا پہلے اس کو کوڑے مارے کوڑے مارنے کے بعد اس کو جلایا جلانے کے بعد ہتھوڑے مار مار کے اس کا ہڈیوں کا چورا بنایا اور پھر چورا بنانے کے بعد اس کو ہوا مل اسی طرح باقی تمام بنو میاں کے قبروں میں سے بھی جو جو نکلا اس کو انہوں نے اسی طرح جلا کے راکھ کیا اور اگر ہڈیاں تھیں تو ان کو توڑ کے چورا کیا اور اس کے بعد انہیں نے یعنی دیکھا جائے تو سوائے بنو میاں میں ان تین حضرات کے کسی کی قبر میں کچھ موجود نہیں ہے وہ صرف نشان ہیں اگر ہیں کہتے ہیں جی یہ یزید کی قبر ہے یہ ہشام کی ہے یہ ولید ہے یہ سلیمان ہے عمر بن عبد العزیز اگر خلافت سے پہلے کی بات کریں تو شہزادوں کی طرح رہتے تھے. جب خلافت والا معاملہ آ رہا تھا تو ایک عالم دین جنہوں نے بن سلمان بن عبد الملک تھا ان سے پہلے ان کا ان کی بیگم کا بھائی تھا اس نے کہا کہ جی سب کو اکٹھا کیا جائے میں جو خلفاء ان کے نام تو ان کا نام بھی انہوں نے سجیسٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی مشورہ دیتا ہوں ان کا نام بھی لسٹ میں رکھیں ہاں آپ پھر باہر آئے تو باہر آ کے انہوں نے کہا بڑے نک پرہیزگار عالمدین تھے وہ اس طرح کے کرائے کے مفتی نہیں تھے جنہوں نے یزید کے لیے فتوا دے دیا تھا حسین کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف باقی بنوئے بڑے ایماندار پرہیزگار آدمی تھے انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جناب نام جو ہے وہ میرے پاس آ ہیں دو بھائی چھوٹے اس کے سلیمان کے وہ انتظار میں تھے کہ اب ہماری باری ہے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام ہے ان میں کہ ہمارا نام ہے ان میں انہوں نے کہاں کا ہے ان میں، انہوں نے کہاں آپ کا نام ہے وہ تسلی ہوگی ان کو پھر عمر بن عبد العزیز نے کہا سنو اگر میرا نام ہے تو مجھے بتا دو میں جا رہا ہوں مجھے منظور نہیں ہے اور اگر میرا نام نہیں ہے تو مجھے بتا دو میں یہ رکتا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے حالانکہ سب سے اوپر ہی انہیں کا نام تھا وہ عالم دین کہتے ہیں ان کا بیان موجود ہے ہماری خطب میں کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں صرف ایک جھوٹ بولا ہے جب میں نے عمر کو کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے ورنہ اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا جب انہوں نے کاغذ کھولا اور نام پڑے تو پہلا نام عمر بن عبد العزیز کا تھازیز بے ہوش ہو کے گر گئے اور جب ان کو تخت پہ لے جایا جا رہا تھا جوان آدمی تھے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا دو آدمی ان کے بازو کاندھے پہ ان کو گھسیٹتے ہوئے تخت پہ بٹھانے کے لیے لے جا رہے تھے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تخت پر بیٹھتے اور تخت پہ بیٹھے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ جو شہزادوں کی طرح جیتا تھا ٹوپیاں سینی شروع کر دی. کہ جی میرا گھر کا خرچہ ان ٹوپیوں سے چلے گا حرام ہے مجھ پہ بیت المال کا اگر میں ایک سکہ بھی لے دوں. اور آفرین ہے ان کی بیگم پہ جس کا باپ خلیفہ رہا جس کے دو بھائی خلیفہ رہے جس کا شوہر اب خلیفہ ہے اور جس کے دو بھائی بعد میں خلیفہ بنے آفرین ہے اس عورت پہ کہ اس نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور وہ غربت میں اس نے باقی ساری اس شادی نے زندگی گزاری لیکن یہ بنو عباس نے بھی بڑا ظلم کیا جب یہ آئے آئے یہ اہل بیت کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے تھے بندوق تو اس نہیں ہوتی تھی آپ ہمارا مطلب سمجھ ہی رہے ہیں لیکن آنے کے بعد انہوں نے جو اہل بیت پہ ظلم کیا بظاہر بڑا ان کا ادب احترام بھی تھا لیکن حقیقت ہے کہ بنو پاس کے دور کے اندر ہمارے اہل بیت جتنے بھی تھے وہ سب شہید کیے گئے ان میں سے کوئی ایک بھی عام طریقے سے اس دنیا سے نہیں گیا اور یہ بات ان سے پیچھے بنو میاں نبی کی حضرت علی شہید ہوئے حسن شہید ہوئے حسین شہید ہوئے زین العابدین شہید ہوئے امام باکر شہید ہوئے جعفر صادق شہید ہوئے عسکری شہید ہوئے سارے بیت چاہے وہ بنو امیہ کے دور میں تھے چاہے وہ بنو عباس کے طور پہ تھے وہ سب شہید ہوئے ان میں سے کوئی بھی عام زندگی عام موت نہیں گیا ہاں یہ ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے کام کیا وہ بظاہر ان کے ہمدرد رہے ان کے ساتھ ساتھ چلے ان کا ساتھ دیا مگر اندر ہی اندر وہ جڑے بھی کاٹتے رہے تو اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے ہماری تاریخ بڑی بہت کڑوی ہے بہت کڑوی ہے وہ جو ایک مصرا ہے غالباً اقبال کا ہے رنگین کا تو رنگین تو ہے تاریخ لیکن ہماری تاریخ جو رنگین ہے وہ رنگین خون سے رنگین ہے لال رنگ سے رنگین ہے اس میں اور رنگ نہیں ہے آپ حضرت عمر سے شروع ہو جائیے عمر شہید عثمان شہید علی شہید پھر صحابہ بے تحاشا سب شہید اور بنو میاں تو اتنے ظالم تھے حجاج بن یوسف نے صحابی کو بلا کے اپنے سامنے ذبا کروایا تھا اور ہم اتنے سادہ ہیں ہم کہتے ہیں یار نے قرآن پہ آراب لگوائے قرآن پہ آراب یزید کے دور سے شروع ہو گئے تھے لیکن کوئی ایک اگر یزید نے اول تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یزید کے کہنے پہ ہوئے تھے ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس وقت انہوں نے کام شروع کیا تھا بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خود بھی اس میں دلچسپی لی تھی لیکن اگر کسی نے کو اتنا بڑا کام کیا بھی ہے لیکن دوسری طرف وہ صحابہ کو شہید کر رہا ہو مستند کو شہید کر رہا ہو تو پھر تمام اللہ کے پاس ہی ہم تو نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ برباد کریں مدینہ منورہ برباد کریں اور آپ کہیں گے جی ہم نے قرآن پہ آراب لگائے ہیں تو ہمیں دس دفعہ سوچنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے حوصلہ دے اصل بات کو سننے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی رصلی اللہ علیہ خیر خلق کے ہی سعید ن و مولانحمد عالیہ و اصحاب برحمتِ